السلام علیکم نحمد و على علیہ رسول کریم اما بعد فعود بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح علی صدری و یسر علی عمری وحل من لسانی یفقو قولی صورت الحجر مکی صورت ہے ہجر کے معنی ہوتے ہیں روخ حجاب یا رکاوٹ حفاظت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں قوم سمود کے شہر کا نام حجر تھا اس صورت میں آئے گا اس کی مناسبت سے اس کا نام سورت الحجر رکھا گیا ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم الفلام را تل کا آیات الکتابی و قرآن مبین الفلام ر یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ بید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا ذرہم یاکلو ویتمتعو ویلہیهم الاملو فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریت اللہ ولہا کتاب معلوم چھوڑ دیجیے انہیں کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مولت عمل لکھی جا چکی ہے ذکر آ رہا ہے کچھ لوگوں کا کہ جو قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے قیامت کے دن جب مسلمانوں میں سے ہزاروں کی تعداد میں جیسے کہ احادیث میں آتا ہے ستر ہزار اور ستر ہزار سے مراد اگزیکٹلی سیونٹی تھاؤزینڈ نہیں ہے مراد کثرت کے ساتھ کہ ستر ہزار بغیر حساب کے جب مسلمان جنت میں جائیں گے ہو سکتا ہے اس وقت کافر تمنا کریں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے یا ہو سکتا ہے کہ اس شدت کی گرمی میں اور اس پریشانی اور غم کے عالم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو ان کے دل میں یہ تمنا یا حسرت پیدا ہوگی پھر جو بے عمل مسلمان ہیں جن کو کہ ان کی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا جیسے کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے خلوص سے دل سے ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا بلاخر وہ جہانم سے نکال لیا جائے گا تو اس وقت ان کے دل میں تمنا ہوگی کہ کاش ہم نے ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا ما تسبق من اجلحہ و وما یستاخرون کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی اننا نحن نزل و اننا لہو لہا رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں چودہ سو سال پہلے کا قرآن کا یہ دعویٰ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے آگے بھی آپ کو فائدہ دے گی سورہ نال میں جب ہم پہنچیں گے کہ القرآن نہیں فرمائے کے نزل القرآن بلکہ الذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے بلکہ قرآن کے معنوں کی بھی حفاظت کی ہے اور یہ قرآن کے معنوں کی اور اس کی تفسیر کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کی حفاظت کے ذریعے سے ہوئی ہے جہاں تک قرآن کی لفظی حفاظت کا تعلق ہے یہ کتاب ہے خود بات بھاول پور. ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے لکھی ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے کا ذکر ہے جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی یعنی ایرمک زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی ہی سے ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں لہذا یونانی مخطوطوں یعنی مینول کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں پائے جاتے تھے کامل ہوں یا جزوئی یعنی کمپلیٹ ہوں یا پارشل ہوں ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ یعنی کولیشن کیا گیا اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کوئی دو لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے اس میں سے ایک بٹا آٹھ اہم ہے اتنا یعنی کہ کنٹروڈکشن ہے بائبلز میں یہ ہے انجیل کا قصہ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا جرمنی ہی میمیونک یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر فوٹو لے کر جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں جمع کرنے کا یہ سلسلہ تین نسلوں تک جاری رہا جب 1933 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پرگزل پیرس آیا تھا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کی فوٹو حاصل کرے اس پروفیسر نے مجھ سے شکسن یعنی پرسنلی بیان کیا کہ اس وقت یعنی 1933 کی بات کر رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے بیالیس نسخوں کی فوٹو موجود ہے اور مقابلے کا یعنی کولیشن کا کام جاری ہے دوسری جنگ کے عظیم اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا لیکن جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ایک عارضی رپورٹ تیار ہو چکی تھی اور شائع ہو چکی تھی اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا مگر اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں, کہیں کتابت کی غلطی تو ملتی ہے لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں ہے اب دیکھیں یہ کام مسلمانوں نے نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ مسلمان ہیں تو یہ پرجڈسڈ ہیں یا متاسب ہیں اور یہ تو یہی کہیں گے یہ تو بہت ہی نیوٹرل لیول کے اوپر اور بالکل غیر متاثر سطح پر نان مسلمز نے یہ کام کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن بالکل محفوظ ہے ساری دنیا سے نسخے انہوں نے لئے امریکہ افریقہ سعودی عربیہ جہاں سے بھی ان کو دستیاب ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات اس کی ہر بات کی طرح کامل طور پر سچی ثابت ہوئی کہ ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ولاقد ارس اللہ من قبل کافی شیعہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو کدال کا نسلک و فی مجرموں کے دلوں میں سے تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزار دیتے ہیں یعنی اہل ایمان کو تو ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوتا ہے قرآن پڑھ کے جبکہ کافر کی جلن میں اور اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے لا یومنون بھی وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے وقد خلط سنت الاین قدیم سے اس طرح کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ہماری <لِنَّاظِرِينَ> کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا قلعوں کی بات کی جا رہی ہے بروج کی کچھ لوگوں نے بروج سے مراد گیلیکسیز لی ہیں کسی نے کچھ اور لیا ہے کسی نے جوپیٹر کے بعد جو ایک بیلٹ آتی ہے پتھروں کی اس کو براد لیا ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے لوگ اس کی روشنی میں ان آیات کو انٹرپرٹ کرتے ہیں اور اس کی ہمیں اجازت ہے دو طرح کی آیات ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں ایک وہ کہ جن کا تعلق علم سے ہے چاند سورج پہاڑ پودے دریا وغیرہ اور یہ کیا ہے ایکوائرڈ نالج اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم بھی ان چیزوں کی طرف نظر کرو اس میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے سے آگے جائیں اور سائنس کی روشنی میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں تک احکامات کا تعلق ہے سور عالمران میں جن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں محکمات کہا گیا ہے احکامات نماز روزہ وراثت گواہی مختلف قوانین شریعت جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے سے پیچھے جائیں یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں اور انہی کے ذریعے ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور ویسا ہی اس پر عمل کریں تو کچھ لوگوں نے بروج کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے کسی نے کہا کہ زمین کی فضا یعنی جو ایٹماسفیئر ہے ہمارا اس کو مضبوط قلعہ کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ہمارا ایٹماسفیئر ہماری حفاظت کر رہا ہے سورج کی کرنوں کا فائدے مند حصہ ہم تک پہنچتا ہے اور نقصان دہ حصہ ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے بے شمار میٹورائڈس ہیں جو زمین کی طرف آتے ہیں لیکن ایٹماسفیئر کی حفاظت کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکتے آپ نے چاند کی تصویریں دیکھی ہوں گی چاند کی سرفس آپ نے دیکھی ہے نا کیسی پاپ مارکٹ ہے اس کے اوپر بہت نشانات نظر آتے ہیں وجہ یہ کہ جو میٹورائڈ فضا سے آتا ہے وہ چاند کی سرزمین پہ گر جاتا ہے تو وہاں تو زندگی ممکن نہیں تھی چاند کے پاس ایٹموسفیئر نہیں ہے میٹورائڈ زمین کی طرف بھی آتے ہیں لیکن میجورٹی ان میں سے جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہنچ جائے اور کوئی میٹورائڈ زمین پر آ گرے انیس سو آٹھ میں نائنٹین ایٹ میں کومٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سائبیریا پر گرا بھی نہیں سائبیریا میں پانچ میل اوپر یعنی فضا میں پھٹا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جگہ جگہ آگ لگ گئی اور درخت گر گئے اور ایک ہزار اسکوائر مائل کے علاقے میں ساری زندگی ختم ہو گئی تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کی ہے اور ایک اور بھی طرح کی حفاظت ہے جو کہ ان قلوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے فرمایا وہ حافظ نا ہم کل شیطان رضیم اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا اللہ منسرک براہ شہاب و مبین کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے شعلہ روشن سے کیا مراد ہے ہو سکتا ہے شوٹنگ اسٹارس کی بات کی جا رہی ہو فالنگ میٹورائٹس کی بات کی جا رہی ہو ان چیزوں کے بارے میں بھی بہت کچھ توہمات اور سپرسٹیشنس ہمیشہ سے انسانوں میں رہے ہیں اور اسلام نے ان کو بھی دور کیا صحیح مسلم میں واقع آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمعے میں موجود تھے کہ ایک تارہ ٹوٹا آپ نے لوگوں سے پوچھا تم زمانے جاہلیت میں ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے لوگوں نے کہا ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا یا مرے گا آپ نے فرمایا یہ غلط خیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں یہ شولے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں ولدا مدد نہا و نہ فی ہا وہ نہ موزون ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو آج جتنی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں یہ جو زندگی کا نظام ہے اس کا قائم رکھنا مینٹین کرنا کتنا نازک پروسیس ہے کس قدر نازک یہ عمل ہے آکسیجن کس تناسب میں رہے کاربن ڈائی آکسائڈ کس تناسب میں رہے پانی کس تناسب میں رہے اور فضا کے اندر جو مختلف گیسز ہیں وہ انتہائی اہم ہے کہ وہ ایک مناسب حد تک رہیں اور اس کے آگے نہ بڑھیں اور ایک کانسٹنٹ پروسیس دنیا میں چل رہا ہے پلانٹ کنگڈم ہے نباتات ہیں انیمل کنگڈم ہے حیوانات ہیں اس کے علاوہ مائکروسکوپک بیکٹیریا ہیں یہ سب مل کر اس پروسیس کو چلا رہے ہیں اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نپل اندازے کے حساب سے ان کی مقدار سے آگے نہیں بڑھنے دیتا نہ ان کی مقدار اندازے سے آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ چیزیں اندازے سے آگے بڑھتی ہیں جو کہ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں آپ سوچیے اکسیجن جو ہے وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ دنیا میں ہو جائے تو ہر چیز جلنے کے لیے تیار بیٹھی ہو ایک ماچس جلانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے تو وہ بات فرمائی کہ تم ان کے رازق بھی نہیں ہو اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے و ام بن شی ان دا خزا نزل و ہو اللہ, اللہ بقدر معلوم کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں اللہ کے خزانوں کا ذکر ہے آج سے سو سال پہلے تک یا سمجھیے ڈیڑھ سو سال پہلے تک جو فیول تھا وہ فاصل فیول تھا یعنی کہ کوئلہ لکڑی یہی کام دیا کرتا تھا آگ جلانے کے لیے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے جب انسانوں کی ضروریات بڑھی تو یہ خزانے ختم ہونے لگے جب ان میں کمی آنے لگی تو گیس اور پٹرول کے خزانے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور یہ لاکھوں سال پہلے سے ان کی تیاری ہو رہی تھی پھر آج ہم سن رہے ہیں کہ پٹرول بھی ختم ہونے والا ہے گیس ختم ہونے والی ہے جب اس میں کمی ہونے لگ گئی تو نیوکلیر فیول آ گیا हर चीज को अल्ला ताला ने किस तरह अपने अंदाजे के हिसाब से रखा हुआ है 60,000 किलोवाट किलो वॉट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जनरेट करने के लिए 18 मिलियन टन कोल चाहिए होता है कोयला लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें सिर्फ 7 किलोग्राम यूरेयम चाहिए होती है इतने से मेटल से वो काम हो जाता है जो कि इतने ढेर कोयले की पहले जरूरत थी مِنَ وَمَاً تُمْ لَهُ <بِخوزنِين> بار آور کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانے وار تم نہیں ہو زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ تم سے ہو کر گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقینا تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمم مسنون اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ولجنا خلقناه من قبل من نار السموم اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا یہ وہ مقام ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم کی بدولت نہیں بلکہ اس روح ربانی کی بدولت موجود ملائق بنا ہے یہ انسان کا اصل جوہر ہے اور جب انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ مزود ملائق ہو وہ اپنی آئیڈینٹی اپنی شناختی بھول جاتا ہے ف سجا دل ملا اکتو کل چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ ت نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا اب یہاں اللہ تعالی سوال پوچھ رہا ہے بلی سے کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اس نے کیوں نہ سجدہ کیا یقیناً اللہ کو معلوم تھا لیکن اللہ چونکہ رحمان ہے اپنی مخلوق پر گناہ کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیتا فوراً سزا نہیں دیتا سوچنے سمجھنے کی مہلت دیتا ہے کہ جان بوجھ کر تم نے اگر کیا ہے تو بھی سوچ لو اور بے جانے میں انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو بھی سوچ لو اللہ مہلت دیتا ہے کہ انسان اور اس کی مخلوق توبہ کر لے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئے نبلیس نے اس مولت سے فائدہ نہ اٹھایا کالا بولا لم اکل من من اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لانت ہے اس نے ارض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے وہ بولا میرے رب جیسے ت نے مجھے بہکایا اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو مخلصین خالص کیے ہوئے چنے ہوئے اور یہ خالص کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قال هذا صراط علی مستقيم یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے اور اس کی تڑپ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اسی لیے وہ نماز میں کہتا ہے بار بار اهدنا الصراط المستقيم کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں یعنی کہ جو خود سرات مستقیم کو چھوڑ دیں تو پھر وہی شیطان کا ترنے والا بن جائیں گے وہ ان نہ جہان ما دد اجمعین اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے لہٰ صبرات وبواب اس کے ساتھ دروازے ہیں لکلبا بمن جز مخصوم ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے ابواب کو بعض علماء نے اسباب سمجھا ہے کہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے سات کبیرہ گناہ جو کہ جہنم میں لے جانے والے ہیں سب سے پہلا ہے شرک قطع رحمی قتل زنا، جھوٹی شہادت کمزوروں پر ظلم اور بغی ایک قول کے مطابق سات اعضا کے مطابق یہ درجے ہیں یعنی کہ ایسے گناہ جو سات اعضا سے ہوتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں آنکھ کان زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ اور پاؤں ان نلمتقین فی جناتوں بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نب عبادی انی ان الغفور اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں و انّا اذابی ہواذاب العلیم مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے اور قرآن نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کیا عمل ہم کریں تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں اور کیا کریں گے تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے وہ نب ہم ان اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کی کیسی بشارت تو مجھے دے رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو ابراہیم علیہ السّلام نے فرمایا و میں یکنت ہوں میرے رحمتی رب ہی اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پیغام لانے والو, وہ کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی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 قوم تو hãy بس سیدھے چلے جاؤ جدر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وقضینا الیہ ذلك الامر ان دابرها هؤلاء مقطوع مسبحين اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری بے عزتی نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو قالو بولے اول العالمین، کیا ہم نے بار بار تم کو منع نہیں کیا کہ دنیا بھر کے ٹھیک دار نہ بنو قالو تعلیہ السلام نے فرمایا ہا اولائی بناتی ان کو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ لو السلام نے اپنی بیٹیوں کو آفر کیا کہ تم ان سے نکاح کر لو اور دوسری بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ رسول بمنزلہ باپ ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیویاں وہ بہتر ہیں تمہارے لیے جو تمہاری حاجت ہے شہوت ہے تم اپنی بیویوں سے اس کو پورا کر لو لیکن وہ نہ مانے لمر کا انہ لفی سکرتم یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم اس وقت ان لوگوں پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے آخر پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبرت پکڑنے والے ہوں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ گنی پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں آج کل بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوموسیکشولیٹی کا ذکر پایا جاتا ہے ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کا وہ حال نہیں ہوا ابھی جو کہ قوم لوت کا حال تھا وہ تو بلا استثنا وداؤٹ ایکسیپشن پوری کی پوری قوم اس چیز کے اندر ملوث ہو چکی تھی جب کہ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہو یا افریقہ ہو امریکہ ہو یا یورپ کا کوئی دوسرا ملک ہو وہاں بھی گیز اور لیس بینس پائے جاتے ہیں لیکن وہاں لوگوں کے اندر اس بات کا احساس موجود ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے نیچرل نہیں ہے فطری نہیں ہے کل جیسے کوئی آپ کی طرف سے خط آیا تھا اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ہارمونل پرابلم ہوتا ہو این ممکن ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر انسان کے نیچر میں یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا نہ رکھتا دیکھیے نا جھوٹ بولنا دہی جنا وغیرہ یہ چیزیں ہیں انکلینیشنز ہیں یہ برائیاں ہیں لیکن کے کنٹرول کا بھی طریقہ بتا دیا گیا تو اگر کسی کے اندر یہ رجحان ہے کوئی اگر کیمیکل امبیلنس ہے یا ہارمونل امبیلنس اس کے اندر ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اس چیز کی قطلا اجازت نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ کام کرے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو وہ سزا دینی چاہیے جو کہ قوم لوت کو سزا ملی تھی یعنی کہ ان کو کھڑا کر کے اور اوپر سے دیوار ان پر گرا دی جائے تو اس کی قطن اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے بھی پہلے آپ کو مذاہب ملیں گے مونتھسٹ ریلیجنز کرسچینیٹی جوڈم اس کو بہت برا سمجھا گیا ہے ان فضا الکلآ یا تلل اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں اور ایکا والے ظالم تھے یہ ایک قوم شعیب جہاں آباد تھی اس جگہ کا نام تھا ایکا جنگل کو کہتے ہیں یا بہت بڑے درخت کو کہا جاتا ہے ان نہما لب امام مبین تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں ولقد ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکزیب کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زبردست تھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا ہے وہ انتمیل اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوبصورتی سے درگزر کیجئے خوبصورتی سے درگزر کرنا کیسا ہوتا ہے ان کو اگنور مت کیجئے ان کو اپنے سے دور مت ہٹائیے ابھی کمیونیکیشن ان کے ساتھ جاری رہنا چاہیے ہاں کیا کیجیے کہ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں بات نہیں مان رہے نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کی غلطیوں کو ان کی نافرمانیوں کو نظر انداز کر دیجیے ان کو تھوڑی سی مہلت دیجیے کارنر مت کیجیے بحث میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بحث کرتے کرتے کسی انسان کو بالکل کارنر کر دے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اگلا بھی ضد پر آ جاتا ہے تو تبلیغ کرنے والا کبھی ضد پر نہ آئے بحث ہار جانا بہتر ہے بجائے کہ ایک انسان کو کھویا جائے کہتے ہیں نا کہ بیٹر دین ٹو لوز اے پرسن تو انسان کو نہیں کھونا چاہیے اس کے بعد موقع رکھنا چاہیے انسان کہہ دے کہ بھئی اس وقت آپ جو کہہ رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں جو بات کہہ رہی ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ان پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے تو خوبصورتی کے ساتھ جدا ہونا چاہیے کبھی ان پر ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے آپ لوگ تو ہیں ہی منافق آپ ہی ایسوں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر نہیں نیور یہ قاتل ہے بات تبلیغ کے لیے فس جمیل خوبصورتی کے ساتھ گزر کیجئے اور نہ انتقام لیجئے کبھی اور نہ ان لوگوں کا ذکر نام لے لے کر کسی کے سامنے کیجئے کہ میں گئی تھی فلاں کو میں نے بتایا ان کا تو یہ ریئیکشن ہوا نیکی کرتے کرتے غیبت پر اتر آئے ہیں اور اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی سیلف رائچس ہونے کا ایک احساس دلوں کے اندر جاگ اٹھا یہ کام نہیں کرنا ہے بہت اہم ہدایت ہے جو تبلیغ کا کام کرنا چاہیں ان کے لیے فسف صف جمیل اور کبھی ان کے بارے میں دلوں میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ نہیں یہ تو سمجھنا نہیں چاہتے یہ تو برے لوگ ہیں زبان سے بھی نہیں کہنا دل میں بھی وہ چیز نہ آئے اس لیے کہ اگر دل میں آئے گی تو یقیناً پھر زبان سے بھی نکلے گی اللہ پر معاملہ چھوڑ دے انسان ان نہ کا العلیم یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے ولاقد کا سبم من المسانی العظیم ہم نے آپ کو سات آیات ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے یہاں سبم من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ لی گئی ہے اور اس موضوع پر ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ سے مراد سورہ فاتحہ ہے ہر نماز کی ہر رکت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بار بار دہرائی جاتی ہے بہت سے اس کے نام ہیں الشافیہ ہے الکافیہ ہے ام القرآن اساس القرآن اس کا نام ہے اس کو پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے بچھو کے کاٹے کا بھی اس میں علاج ہے بخار وغیرہ کے لیے بھی اس کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے یقیناً اس کے اندر شفا ہے اور قرآن جیسی نعمت اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو حدیث میں آتا ہے جس شخص کو اللہ قرآن کا علم دے پھر وہ دنیاوی چیزوں سے متاثر ہو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی خیرکم من تعلم القرآن وم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں استاد اور شاگرد کو ایک ہی کیٹیگری میں لے آیا گیا پہلے سیکھنے کی تعریف کی گئی جو سیکھے گا وہی تو آگے سکھائے گا شاگرد انتہائی اہم انتہائی قابل قدر ہوتے ہیں اور سیکھنے کا تو عمل ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا دنیا کا ہر علم ہو سکتا ہے اپنی انتہا کو پہنچ جائے اس کا کوئی احاطہ کر لے قرآن تو ایک ایسا ڈیپتھ لیس اوشن ہے ایسا ایک سمندر اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جتنا انسان اس کے اندر ڈوبتا ہے اتنا ہی وہ اس کے آگے گنگ اور دنگ ہو جاتا ہے جتنا زیادہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اپنی کم علمی کا اس کو احساس ہوتا رہتا ہے تو لہٰذا اس کا بھی سیکھنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ہے جب تک وہ یہ جانے کہ مجھے مزید علم کی ضرورت ہے اور جہالت کا آغاز ہو جاتا ہے اس وقت سے جب کہ کوئی یہ سمجھے کہ بس اب میں نے سب کچھ سیکھ لیا اب مجھے سب کچھ آ گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ قرآن کو وہ سیکھے یا قرآن کو سکھائے آپ اس مت دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے ولازن علیہم وقف جناح کا لِل اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھائیے انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جائیے ایک اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے بعض دفعہ جب انسان دین پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کرتا ہے تو معاشرے کے اندر کو اوور ویلمنگ ریسپانس نہیں ملتا سب کے سب اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو دل کے اندر تھوڑی سی مایوسی تھوڑا سا افسوس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا زیادہ لوگ سننا نہیں چاہتے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت دیکھیں کہ کون نہیں سن رہا یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ کون سن رہا ہے اور جو آ گیا ہے جو سن رہا ہے اس کے ساتھ نرمی کا رویہ نرمی کا سلوک وقف جناح کا لل مومنوں کے لیے آپ اپنے کندھے جھکا کے رکھیے پر جھکا کے رکھیے یہ آ رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں مہاجر فی سبیل اللہ ہیں ان کے ساتھ بہت سختی مت کیجئے یہ نہ ہو کہ آپ یہ چاہیں کہ یہ سال میں دو سال میں تین سال میں عمل کی معراج پر عمل کی چوٹی پر پہنچ جائیں لیکن افسوس کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کوئی تھوڑا سا بھی سال بھر یا ڈیڑھ سال قرآن اگر پڑھ لے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا عمل سو فیصد پختہ ہو جائے یہ بہت سختی ہے ہماری طرف سے آپ ان کا تو سوچیں وہ کس قدر جہاد کر کے اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں خاص طور پہ خواتین کہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچی ہیں پھر ان کو دیکھ کر غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کرنا کہ ابھی یہ کیوں نہیں کرتے اور یہاں تک کیوں نہیں پہنچے آپ کو کیا پتا وہ کہاں تک پہنچ جائیں ابھی تو سفر جاری ہے تو اس قدر سختی کے ساتھ ججمنٹ پاس کرنا یا تنزیہ ریمارکس ان کے لیے دینا یہ بات مناسب نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایت دے دی کہ آپ اپنے کندھے جھکا کے رکھیے مومنوں کے لیے تو میرے اور آپ کے لیے تو یقیناً سو گنا زیادہ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم کسی کا عمل ایسا دیکھیں جس میں ہمیں کچھ کمی کسر نظر آ رہی ہو تو طنز یا تانا یا غصہ یا غیبت کرنے کے بجائے ہم اس کی خط میں دعا کریں کہ اللہ تعالی جہاں تو نے اتنی توفیق ان کو دے دی اتنی ہمت دے دی کہ یہاں تک پہنچ گئے اللہ اور ہمت دے دے کہ یہ پورے ہی اوپر پہنچ جائیں جو سفر ہے نا جہاد کا یہ ایک دم نہیں ہو جاتا وہ کہتے ہیں نا کہ جرنی آف اے تھاؤزنڈ مائلس سٹارٹس اے سنگل اسٹیپ ایک ہزار میل کا سفر بھی آپ کو کرنا ہے تو ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوگا اب یہاں آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کرنا چاہتا ہوں آپ کہیں یہیں تو بیٹھے ہو تم تم کہاں جا سکتے ہو ایک دم نہیں پہنچے گا ایک چھلانگ میں نہیں پہنچے گا اور ایک چھلانگ میں جو پہنچنا چاہے گا اس کو سوائے مایوسی اور ناکامی کے کچھ اور اس کے ہاتھ بھی نہیں آئے گا پہلے بیس کیمپ ون ہوتا ہے پھر بیس کیمپ ٹو ہوتا ہے پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں پھر رفتہ رفتہ پہنچ جاتے ہیں تو جو آ جائیں جو ایمان لے آئیں جن کے دل نرم ہو جائیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نرمی کا معاملہ یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سے سختی اٹھا کر آئیں اور جب وہ آئیں پناہ حاصل کرنے کے لیے تو جو دین میں پہلے سے موجود ہیں وہ بھی فتوی آیت کر کر کے ان کو وہاں سے بھی بھگا دیں کہ یہ تمہارا کیسا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا نہیں فرمایا کہ وقف جناح کلین نرمی کا معاملہ کیجئے ان کی ہمت بندھاتے رہیے ان کو سہارا دیجئے اور ان کی لئے آپ دل جوئی کیجئے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ کتنے مفلس ہیں کیسے یہ بینک رپٹ ہیں یہاں تو اتنی اتنی ان کے پاس زمینیں جائیداد اتنا روپیہ پیسہ ہے سبو جہل ابو الحب کے پاس اور ولید بن مغیرہ کے پاس کیا ہوگا جب یہ اللہ کے پاس کللاش اور خالی ہاتھ پہنچیں گے تو کہا کہ چھوڑ دیجیے ان کو بس جو آ رہے ہیں اب آپ ان کی دل جوئی کیجیے ان کی تربیت کیجیے ان کو سہارا دیجیے وقل اور کہہ دیجیے انن نظیر المبین میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یہ اسی طرح کی تنبی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے اللزینہ جاقرآن عدین جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بہت اہم ہے یہ مقام یہاں تورات کو قرآن کہا جا رہا ہے کہ اپنے قرآن کو یعنی قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کچھ کتاب کو انہوں نے چھپا دیا تھا اور کچھ کتاب کو وہ ظاہر کرتے تھے جو باتیں انہیں ناگوار تھیں وہ انہوں نے لوگوں پر ظاہر نہ کیں اپنے عمل سے بھی نکال دی اور جو باتیں خوشگوار تھیں وہ لوگوں پر بھی ظاہر کی چونکہ آسان تھیں خود بھی عمل کر لیا تو فرمایا جا رہا ہے کہ بتا دیں ان لوگوں کو کہ وہ یہ کام نہ کریں فوا ربی کا نہ تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے کیوں تم نے یہ کام کیا کیوں اپنے قرآن کو تم نے پارا پارا کر دیا ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اہل کتاب جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے اسی لیے منع کیا گیا کہ افتو منونا بے باڑ کتاب و تک اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے ادخلوفلم کافت کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو یہ مت کرو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جب امت پوری کے پوری اپنی کتاب پر عمل کرتی رہتی ہے وہ رہتی ہے جڑی بھی رہتی ہے جب وہ قرآن کے حصے بکھرے کر دیتی ہے اس کے بھی حصے بکھرے ہو جاتے ہیں اسی طرح جو زندگیوں میں اللہ کی کتاب کو مقام دیا ہوتا ہے وہی اس کا مقام دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے جب اپنی زندگیوں میں اللہ کی کتاب کو کوئی اہم مقام نہیں دیا ہوتا ویسے تو چوم لیں اور جزدانوں میں رکھ لیں اور سروں کے اوپر سے گزار دیں لیکن اس کے احکامات پیروں تلے روندے جائیں تو پھر وہ قوم بھی لوگوں کے پیروں تلے روندی جاتی ہے اس پر بھی ذلت اور مسکنت دے ماری جاتی ہے تو جیسا سلوک اللہ کی کتاب کے ساتھ کریں گے وہی سلوک اللہ جو ہے اس قوم کے ساتھ کرے گا اور یہ خاص قاعدہ اہل کتاب کے لیے ہوتا ہے کفار مشرقین کے لیے نہیں فو رب کا لنس الن نہ تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے فسدا بماتو مرو و آرد انل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ نمایاں کر دیجئے واضح کر دیجئے اور شرک کرنے والوں کی ذرا پروا مت کیجئے ان نا کفعین کل آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر کے لیے کافی ہو جائیں گے اللہ یج الا ماء اللہ اللہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ولقت نارلم و انا کا یدیق و صدروں کا ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کو کوفت ہوتی ہے آپ کا سینہ بچتا ہے رسول بھی تو انسان ہی ہوتے تھے نا اپنا مذاق اڑوانا کسی کو اچھا نہیں لگتا انسان دولت دے سکتا ہے لیکن عزت جاتی جب دیکھتا ہے تو بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا کریں یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ یہ دولت سے پہلے عزت کی قربانی مانگتا ہے ہدایت کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو پہلا قدم انسان کا انا پر پڑتا ہے جو اپنی ایگو کو دبا لے ایگو کو کچل دے وہی آگے چل سکتا ہے جس کی انا نہ دبی وہ نہیں چل سکتا اس کا علاج کیا ہے فسب رب کا وکم نساج دین و رب کا حت یقل یقین کہ اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے جس بات پر سورہ ہجر ختم ہو رہی ہے بالکل اسی مضمون سے سورہ نہل شروع ہو رہی ہے اللہ الرحمن الرحیم اطا امر اللہ فلاں لو آ گیا اللہ کا فیصلہ اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ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 وہ بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یونزل الملا اکتا بروحمن من عمره علام من عباده ان امن عبادی اندر الہ اللہ انا۔